اللہ من من گزشتہ ہمارے درس میں جو ہماری عبادات ہیں یا اسلام میں جو عبادات کا شعبہ اس پہ گفتگو اور اس میں یہ کیا گیا تھا کہ عبادات کو ستون کہا گیا دنیا بنیام و علیہ اسلام کی عمارت پانچ چیزوں کے اوپر بنی ہے پانچ ستونوں پر بنی ہے. جب عمارت کی مثال دی گئی تو پھر بنایا کہتے ہیں بلڈنگ کو آپ کو پتا دنیا بنی ہوئی ہے بنائی گئی ہے تو عرض یہ کیا گیا تھا کہ یہ جب علا کا لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ستون جو ہے یہ الگ ہیں اور کوئی ایکسٹرا چیز بھی اس کے اوپر بنی ہوئی ہے میرے ستون ستون نہیں ہے بلکہ ایک عمارت کا تصور دیا گیا ہے اور صرف ستونوں کو عمارت نہیں کہتے اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ کچھ چیزیں عبادات کے نام پر فرض ہیں عبادات میں سے فرض ہیں کچھ معاملات میں فرض ہیں ہے جیسا کہ جب ایک چیز فرض, چیز فرض ہوتی ہے پھر اس کے لیے کوئی اور چیز فرض ہوتی ہے پھر اس کے لیے کوئی اور چیز فرض ہوتی ہے میں نے مثال دی تھی کہ نماز فرض ہے پھر نماز کے لیے وضو فرض ہے پھر وضو کے اپنے اندر چار فرض ہیں پھر نماز شروع ہونے سے پہلے فرض ہے جگہ پاک ہونی فرض ہے کپڑے پاک ہونے فرض ہے بدن پاک ہونا فرض ہے تو یہ فرائض کی ایک لائن ہے یہ مت سمجھیں کہ صرف پانچ چیزیں فرض ہیں نماز فرض ہے روزہ فرض ہے زکات فرض ہے حج فرض ہے پھر حج کے اپنے فرائض ہیں روزے کے اپنے فرائض ہیں زکات کے اپنے فرائض ہیں تو یہ فرائض کا ایک بنڈل ہے قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے والا جو آدمی جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے اس کی ڈیوٹیز کتنی ہیں اس میں کچھ چیزیں تو اس کے اور اللہ کے تعلق سے ہوتی ہیں کہ اس کا اور رب کا تعلق کن بنیادوں پر ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے کچھ چیزیں بندوں اور بندوں کے درمیان ہوتی ہیں اس کے اور دیگر سوسائٹی کے درمیان اس میں بھی کچھ چیزیں وہ جو اس سے اوپر والے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں کچھ چیزیں وہ جو اس سے نیچے والوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں یہ ایروز نکلے ہوئے بندے کے گرد اور بندہ درمیان میں کھڑا ہے ہو سکتا ہے اس کی ایک سائڈ بہت اچھی ہے آپ ان سے پوچھیں گے وہ کہیں گے جی بہت اچھے بڑے نمازی ہیں جی آپ مولوی سے پوچھیں گے وہ کہ مسجد میں آتے ہیں پہلی صاحب میں نماز پڑھتے ہیں پھر بڑی دیر بعد میں بیٹھے رہتے ہیں مولوی صاحب گوائے دیں گے بندہ ٹھیک ہے اچھا آپ جا کے دکاندار سے پار پوچھیں کو کہیں گے جی پیسے کھا گیا جی کب سے لے رہا پیسے دینے کا نام نہیں لیتا کوئی کہے جی قرضہ لے کے کھا گیا یا کوئی پڑوسی جی بڑا تنگ کرتے ہیں نا ہمارے سونے کا ٹائم ہوتا ہے ٹھاک ٹھاک شروع کر دیتے ہیں نا بچوں کو سکھاتے ہیں کہ پڑوسیوں کا خیال رکھو نہ کو اس سائڈ میں وہ بندہ فیل ہے یہ الگ الگ پیپر ہیں اگر اردو میں پاس ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انگریزی میں فیل ہو گئے تو بھی آپ پاس ہو جائیں گے یہ پورا ایک ورک ہے اس میں اگر آپ کہیں مس ہو جائیں تو نتائج وہ نہیں نکلیں گے جو مطلوب ہے دیکھیں آپ چھ نمبر ہیں نا آپ کے پاس آپ تو سات ہو گئے آپ چھ نمبر صحیح ملا دے ساتواں نہ ملائیں نمبر مل جائے گا وہ یہ کہہ کے چلو کم از کم چھ تو اس نے ملا دیا نا میں مل جاتا ہوں ایک ہی چھوٹا ہے نا اس سے جب تک وہ ساتواں آپ کچھ نہیں کریں گے نمبر نہیں ملے اس ایک نمبر نے ہاسٹل بنا لیا بکیا چھ نمبروں کو اگر آپ نے وہ غلط ملا دیا تو غلط چلا جائے گا ایک نمبر یہ معاملہ انسانی زندگی سے متعلق ہے ہمیں تمام نمبر ٹھیک دبانے وہ کیا ہے جو معاملہ بندوں اور بندوں کا سوسائٹی کا ہے فیلڈ جو کام کرنے کی ہے وہ آسمان نہیں ہے بندہ جب رب کا تقرب حاصل کر لیتا ہے تو وہ پہلے آسمان دوسرے آسمان پر نہیں چلا جاتا اسے رہنا اسی زمین پر پڑتا اسے کام یہی انسانوں میں کرنا ہے جو بھی کرنا وہ کام کیا ہے ہم آگے اس پر بحث کریں گے وہ جبرائیل کے پاس جا کے رات کو نہیں سوئے گا یہی زمین پر کسی کے پاس سوئے گا تقرب کا مطلب یہ نہیں ہے وہ انسانوں میں سے نکل جاتا ہے اس نے یہاں رہنا ہے اچھا جہاں کام کرنا ہے وہاں اس کی گڈ ول ہونی بہت اچھی ہے بہت ضروری ہے انسانوں میں کام کرنا ہے انسانوں میں رہنا ہے تو پھر انسانوں کے ساتھ بنا کر رکھنی ہے اس لیے کہ تمہیں را مٹیریل جو چاہیے وہ یہیں سے ملنا ہے لہذا اس کے لیے کہا گیا دیکھو والا تم سے فی الحال مارا کہیں فرمایا لوگوں کے سامنے اپنے گال پھلا کے ماترا رہو آپ دیکھیں جب آپ مسکراتے ہیں تو ہبا نکل جاتی ہے نہ گال نہیں پھولے رہتے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہر وقت ایسے ہی نہ پتہ چلے دو ہفتے سے قبض ہوئی ہوئی ہے آدمی کو مسکراہ بھی دینا چاہیے یہ میرا روب جو ہے صرف ہر وقت منہ پہ بارہ بجے رہے تو روب نہیں پڑتا بلکہ انسانوں کے ساتھ مسکراہ کے ملنا چاہیے حضرت ابھی دردار جلدی نے کو میں دردا ایک دفعہ کہا کہ آپ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں اور اس سے کی جو ہے وہ نہیں رہتا تو آپ نے فرمایا میں دردا مجھے یہ نہیں لوگ کیا کہتے ہیں میں نے تو یہ دیکھا کہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جب انہیں دیکھا مسکراتے ہوئے دیکھا یعنی جب بھی وہ مجھ سے ملتے تھے تو مسکرا دیتے تھے تو اس کے لیے باقاعدہ ترتیب دی گئی کہ وہ عباد الرحمن ایسے ہوتے ہیں عباد الرحمان اللہ عباد الرحمان اللہ وضاخب الجا قالو سلامہ وََزین یولون رب صرف انزاب جہن وہ مغر نہیں ہوتے جتنی عبادت کرتے جاتے ہیں اتنے جھکتے چلے جاتے ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے کر دیا اللہ کو اور زیر احسان کر لیا ممنون بنا لیا ہے۔ اب ہم آگے پیچھے دو چار بندے مار بھی دیں تو کوئی بات نہیں ہماری اوپر پہنچا ہے وہ عبادت کر کے بھی کیا کہتے ہیں ربا صرف انا عذابہ جہنم انزابا کا نہ غرام ہے انا آسان مقام و اللزی نے صرف ہوں وہ لم یخور کا نہ بہ نذا پر اللہ نے نظر نہ اسراف کرتے ہیں ولم ولا نہ بخل کرتے ولا اختلون ولا نفص اللہ حرم اللہ, اللہ بلحق یہ ساری چیزیں بندے کی ذات سے متعلق ہے بندے کی ذات ایسی ہونی چاہیے یعنی یہاں نماز جو ہو رہی ہے اس کی ڈسکس ہو رہی ہے وہ نماز یہاں نہیں ہے وہ بندے کی ذات ڈسکس ہو رہی ہے عبادات کا معاملہ ہے بندے کی ذات کا معاملہ ہے کہ کیسا مومن ہوگا تو اس فیلڈ میں کامیاب ہوگا اس طرح پر میں سر قوم قوم خیر یہ کیا ہے اللہ میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ چیز اللہ کو پسند ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ سب سے پہلے سلیکشن ہو رہی ہے کہ ایسے بندے یہ کام کر سکتے ہیں. تربیت ہو رہی ہے آدمیوں کی کام کیا کرنا ہے فرمایا شرع اعلی من الدین یہ فرض سے اوپر کی چیز ہے شرع فلاں چیز مشروع ہے شریعت کس کا نام ہے قانون کا نام ہے شرا اعلی کم دین کے معاملے میں تم پر وہی کچھ فرض کیا گیا وہ ذمہ داری ڈالی گئی ماوسہ بھی نوہن و لذی و حینہ علئی کا وہ الدین یہ وہی ذمہ داری ہے جو نو علیہ السلام پر ڈالی گئی تھی یہ وہی ہے جو آپ کی طرف وہی کی گئی ہے یہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی یہ وہی ہے جو موسی علیہ السلام کی تھی یہ وہی ہے جو علیہ السلام کی تھی کیا ان عقیم الدین کے دین کو قائم کرو یہ بھی فرض ثابت ہو گیا اسے عبادات کے ساتھ نہیں رکھا گیا اس لیے کہ وہ پرسنل فٹنس ایکٹیویٹیز ہیں لیکن یہ شرح ہے شہراہ کو میں فرض کیا گیا تمہارے لیے قانونن کہ دین کو قائم کرو تو اقامت دین بھی فرض ہو گیا لوگ کہتے ہیں دیکھا جی اللہ کا پانچ چیزیں فرض کی ہیں انہوں نے ساتھ جہاز بھی فرض کر دیا چھٹی چیز جی دین میں تبدیلی کر دی مولویوں نے مولانا مجودی نے دین میں تبدیلی کر دی تھی دیکھا جی جہاد کو بھی فرض کر دیا اس نے جبکہ یہ چیزیں فرض تھی روزہ فرض تھی زکات فرتی تھی نماز فرتی آج فرتا انہوں نے لا کے جہاز بھی اس میں ڈال دی اقامت دین فریضہ فرض اس اقامت دین کے لیے مختلف مراحل ہیں اور وہ سارے مراحل فرض ہو گئے جب اقامت دین فرض ہو گئے نا تو دین کے لیے جیسے نماز فرض ہوئی ہے تو نماز کے لیے وضو فرض ہوا ہے الگ وضو کی کوئی اہمیت نہیں ہے اصل جو فرض کہے ہوئے اضاف کم تو مل سلا جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے منہ کو ویسے آدمی وضو میں رہے تو وہ پاکی جا رہتا ہے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے فرشتوں کی طرف اللہ کی طرف سے سکینت برستی ہے فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی آدمی میرا وضو ہی کرتا رہے اور سکینت لیتا رہے نماز کوئی نہ پڑھے کیا خیال ہے آپ کو اس کا وضو کی کوئی برکت ہے کوئی فائدہ ہے نماز کے لیے وضو فرض وضو کے اندر فرض پانی کا پاک اور نہ فرض پتا نہیں پھر کیا کیا چیزیں فرض ہوتی ہیں سب سے پہلی چیز اقامت و نوحا جی اوحینا الیکا وما وصینا و موسا و عیسا سارے عزم رسولوں کا نام اللہ نے لے دیا کیا ان اقیم الدین کے دین کو قائم کرو ساڑھے نو سو سال کوشش کرتے رہے حضرت علیہ السلام ہمارے ذمہ کوشش کرنا ہے ان اقیم الدین دین کو قائم کرنا اب دین کو قائم کرنے کے لیے جو بھی کام آپ کریں گے وہ آٹومیٹیکلی فرض ہوتا چلا جائے گا ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ جب روزہ فرض ہے نماز فرض ہے زکات فرض ہے حل فرض ہے تو وضو فرض کیسے ہو گیا پھر پانچواں فرض آپ نے نہیں ڈال دیا احرام فرض کیوں ہو گیا ہے پھر چھٹا فرض آپ نے ساتواں نہیں ڈال دیا بندے کا صاحب نصاب ہونا کیوں فرض ہو گیا وہ آپ نے نہیں ڈال دیا یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کی بات ہوتی ہے عام زین لوگوں کو کہ یہ دین میں اضافہ کر دیا گیا ہے جس کام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لگ گئی ہے کہتے ہو فرض ہی کوئی نہیں نماز جا کے بہت بعد میں فرض ہوئی مہراج میں فرض ہوں نا مہاراج بعض روایات میں کہتے ہیں کہ ہجرت ایک سال پہلے ہوئی تو اس سے پہلے کیا تھا مکے میں نہ نماز تھی بہت بعد میں ہوئی نہ روزہ تھا مدینے آ کے فرض ہوا نہ زکات تھی مدینے آ کے فرض ہوئی نہ حاج تھا مدینے آ کے فرض ہوا تو پھر وہاں کیا ہو رہا تھا اقامت دین کی جدوجہد ہو رہی تھی تو پلر جو ہو گئے عبادات اس کے بعد اقامت دین کے لیے آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے بتانا ہے بات پہنچانی ہے تبلیغ تدریس تعلیم یہ ایک شعبہ ہے یہ پہلی چھت ہے جو آپ نے ان پلرز پر ڈالنی تبلیغ لوگوں کو پہنچاؤ کہ ان کا رب ان سے کیا تقاضا کر رہا آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی نے کوئی اپیل کرنی ہو تو پہلے وہ کارڈ پکڑا دیتے ہیں سارے بس کے مسافروں کو اور آخس میں پھر اس کو ریکولیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں واپس لینا اسے شروع کرتے ہیں ساتھ جو بھی دو دو چار چار روپے جس کی کوئی واپس کر دیتا ہے کوئی ساتھ کچھ دے بھی دیتا ہے لیکن سب سے پہلے مرلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تبلیغ کا کام ہوتا ہے پہنچانا عدالتی نظام سے جو لوگ واقف ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں ایک قسم قسم تبلیغ ہے وہ الگ ہوتی ہے وہ شعبہ ان کا الگ پورا مبلغ ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے بڑے ڈرامنے ڈرامنے تو جج جا سمن جاری کرتا ہے آپ ان کو یا موبائل نمبر دے دیں ملزم کا مدعا علیہ کا یا آپ ان کے اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ جائیں صبح صبح جائیں تو وہ آپ کے ساتھ چلے جائیں گے اور ڈھیر سارے سمند ایک دفعہ لے کے نکل جاتے ہیں تو پھر وہ وہاں پہنچتے ہیں اور بجا کے ان کو پہنچا کے اسی رسید لے لیتے ہیں اس کا کام ہے قسمت تبلیغ پہنچانا کہ بھائی عدالت تمہیں فلاں دن اتنے بجے طلب کر رہی ہے اور تم کو پہنچا یا نہیں پہنچا اگر سمند کی تعمیر نہ تو ایکشن نہیں لیا جا سکتا مدعے کے خلاف مدیالیہ کے خلاف ملزم کے خلاف اس لے دو تو پت ہی نہیں نا چلا اس کے لیے تبلیغ ایک چھت ہے پہلی چھت اقامت دین کے لیے عبادات کے بعد یہ فرض تبلیغ کرنی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیہ کا رب اور یہ تبلیغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک میلے میں نظر آتے ہیں کبھی ایک گاٹی میں نظر آتے ہیں کبھی دعوت کر کے بلاتے ہیں کبھی یہ تبلیغ ہے اور ہمیں بھی کیا کہا گیا بلغو عنی وایا میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہو لیکن جس تک جو پہنچی ہے وہ یہ نہ کہ میں پورا قرآن حفظ کر لوں گا تو پہنچاؤں گا یا میں جب کتب یا گوس بن جاؤں گا اڑنا شروع کر دوں گا پھر پہنچاؤں گا بعض لوگوں کو یہ بھی ایک بیماری لگی ہوئی ہوتی ہم کچھ بھی ہو جائے ہم نے رہنا انسان ہی ہے تو تبلیغ تدریس تعلیم یہ ایک شعبہ ہے جو لوگ مدارس میں بیٹھے وہ کسی محلے میں بھی نہ جائیں بچوں کو پڑھاتے رہیں قرآن پڑھاتے رہیں وہ بھی تبلیغ کر رہے ہیں جیسے قسم تبلیغ میں آپ دیکھیں ایک وہ شعبہ ہے جہاں جو صرف فائلوں سے سمن نکالتا ہے ایک وہ ہے جو کاپیاں کرتا ہے اب وہ باہر کسی کے گھر جاتے نہیں جانے والا جاتا ہے لیکن تبلیغ وہ بھی کر رہا ہے جو کاپیاں کر رہا ہے جو فائل میں سے نکال کے لا رہا ہے وہ بھی تبلیغ ہی کر رہا ہے یہ کہ شعبے میں کام کرتا ہے جو مدرسین بیٹھے ہوئے ہیں جو تدریس کا کام کر رہے ہیں جو دروس کا اہتمام ہوتا ہے یہ سارا تبلیغ کا شعبہ ہے بلکھ یائیو رسول و بلکھ تو تبلیغ بھی فرض ہو گئی اب یہ آپ کہیں گے کہ ساتواں آٹھواں فرض شامل ہو گیا اس تبلیغ بھی فرض ہوگی اس لیے ہو کہ اللہ نے کہا یا رسول و بلکھ نے فرمایا بل تم پہنچاؤ آپ اس کے بعد جب تبلیغ ہو گئی تو اب دعوت ہاں بھائی اب دو اب دیکھتے ہیں نا یہ فرائیڈے اسپیشل آتا ہے جادی کشمیر آتا ہے اس کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے فلاں قاضی اپارٹمنٹ اور فلاں اور فلاں فلاں تو یہ تبلیغ ہے اس کے بعد نیچے ایڈریس لکھا ہوا ہے یہ دعوت ہے کہ اب جناب اگر آپ کو چاہیے تو اتنے پیسے یکمست دے دیں باقی انسٹالمنٹ میں دیں تبلیغ ہے کہ لوگوں کو پہنچاؤ کہ رب یہ چاہتا ہے اس کے بعد دعوت ہے اب آؤ ہاتھ جوڑو جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں جن لوگوں نے ارادہ کر لی ہے جو اس پیکج پہ راضی ہو گئے ہیں کہ ہماری جان لگے ہمارا ماں لگے کچھ بھی ہو جائے ہم نے یہ کام کرنا ہے بہرحال جو بھی اس کام میں لگے گا وہ کشتیاں جلا کے ہی لگے گا اور اسے رسک لینا پڑے یہ تبلیغ کا شوقہ پھر دعوت دعوت اوپر کی منزل ہے تبلیغ کے بعد دعوت کا نمبر ہے پہلے دعوت کا نمبر نہیں الہ سبیل رب کا بالحکمہ آپ نے تبلیغ کر دی بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہے۔ آپ دعوت تو دے رہے ہیں لیکن آپ حکمت سے کام نہیں لے رہے آپ کنفیوژن دور نہیں کر رہے جبکہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کسی کے دعوت قبول کرنے میں کوئی چیز ہڈل بنی ہوئی ہے اس کے کچھ کوئی ریزرویشن ہیں اس کی کچھ اعتراضات ہیں کچھ اشکالات ہیں تو آپ ان کو ایڈریس کریں آپ اس کو اس کا جواب دیں اور میٹھے انداز میں دیں ہم درد بند کر دیں اور انہیں بتائیں کہ جی یہ آپ کو نہیں مجھے بھی پیش آیا تھا لیکن بہرحال وہ اس طریقے سے کلیئر ہو گیا اور انہیں پتا پر... نہیں اور فوراً آپ نے جناب اس پہ آ... کاٹ کے رکھ دیا اسے اور فتوا لگا دیا ان پہ یہ کام ہے جو الا سبیل رب کا بل حکم انسان آپ دیکھیں بہت سارے چیزوں میں گرا ہوا ہوتا ہے بہت سارے آپ اس میں بڑی احتیاط کے ساتھ آپ کو وہ تارے کاٹنی کا کہیں کہ شارٹ سرکٹ نہ ہو جائے بندے کہ وہ اکتوپس کی طرح اس کے آٹھ پاؤں ہاتھ پاؤں نکلے ہوئے ہوتے ہیں زلوات ول بنی ول کنا الم قن طراۃ ول فضا ولخیل وام ہر اب یہ سارے اس کو کھوبے ہوئے کانٹے یا یہ سارے وہ لنکس ہیں جو اس میں لگے ہوئے ہیں یہ وہ ساری وائرز ہیں جو آ رہی ہیں اس کے اندر آپ کو اس طریقے سے کاٹنا کہ شارٹ سرکٹ نہ ہو جائے اس بندے کی جان ہے کہ بندہ ان کی اہمیت کو بھی سمجھ لے اپنی جگہ پہ وہ بڑی اہم چیزیں ہیں لیکن اس اہمیت کو بھی سمجھ لے جو کام اسے کرنا ہے اور اگر کہیں ایسا ٹکراؤ ہو جائے تو وہ کس چیز کو پرایورٹی دے یہ امتحانات زندگی میں بندے آتے رہتے ہیں بندے کو ایجوکیٹ کرنا ہے آپ نے کہا ہمارے بھی بچے صحابہ کے بھی بچے تھے بیویاں تھیں ہمیں کام اس طریقے سے کرنا ہے کہ یہ بھی ڈیمیج نہ ہو اور یہ بھی ڈیمیج نہ ہو جب آپ گاڑی کہیں تنگ گیٹ میں سے نکالتے ہیں تو آپ دیکھتے نا پیچھے بھی دیکھتے ہیں آپ گائے والا شارا شیعہ بھی دیکھتے ہیں بائیں والا دیکھتے ہیں یہ نہ لگ جائے وہ نہ لگ جائے سامنے کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی پیچھے تو سب کچھ دیکھ رہے ہوتے سرک رہے ہوتے نے گاڑی نکالنی ہوتی ہے اس تنگ جگہ میں سے یہ انسان کی جو گڈی پھنسی ہوئی ہے نا اس دنیا کے اندر اس کو نکالنے کے لیے چاروں طرف دیکھنا پڑتا ہے ایک طرف دیکھتے رہیں گے تو دوسری طرف شیشہ گھسا دیں گے اب اردو سبیل رب کا بال حکمت ول موائز وجاد بلاتی یا حسن مجازلہ کرنا ہے اگر کوئی مناظرے پہ آ گیا اگر کوئی دلائل دیتا ہے تو اسے اچھے طریقے سے ڈیل کیا جانا چاہیے اور سوالات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بندہ ابھی کس لیول پہ ہے بندہ سوالا کرتا ہے آگے سے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا اور پینٹیم کیا ان کا لہذا آپ کچھ اور بکس دے دیں انہیں اور ان سے کہیں گے آپ ان کو اسٹڈی کریں آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے کوشش یہ کریں کہ بندہ اسٹڈی کر کے بندہ جب اسٹڈی کرتا ہے تو وہ یکسو ہو کے کرتا ہے لیکن جب بندہ بندے سے بات کرتا ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ ڈیفینسو پوزیشن پہ ہوتا ہے اور اس نے بہت ساری کھڑکیاں دروازے بند کر کے آپ نے دیکھا ہوگا جب جہاں چور ڈاکو ہوتے ہیں نا تو وہاں پہ ایک ایکسٹرا ایک زنجیر لگی ہوئی ہوتی ہے دروازے کے ساتھ کنڈا کھول بھی دیا جائے تو وہ زنجیر لگی رہتی ہے اتنا سے دروازہ کھولا جاتا ہے کہ کنورزیشن ہو سکے آپس میں آج کل جو ہے وہ اتنے زیادہ فرقے بن چکے لوگ مولویوں سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ دین کو لوٹ لیتے ہیں کہ انہوں نے ایکسٹرا کی کنڈی کے علاوہ ایک زنجیر بھی لگائی ہوئی ہوتی ہے جب آپ اس سے مخاطب ہوتے ہیں تو اس نے کنڈی تو کھولی ہوئی ہوتی ہے زنجیر جو ہے وہ اس نے لگائی ہوئی ہوتی ہے اب کسی طریقے سے اسے اعتماد دلانا ہے کہ صاحب میں ڈاکو نہیں ہوں اور آپ مہربانی کریں مجھے اندر آنے دیں یہ آپ زنجیر بھی آگے سے ہٹا دیں اس کی ایکسٹرا یہ حکمت کے ساتھ کرنے والا کام ہے آپ کو آپ اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا ہے اس طریقے سے کہ وہ آپ یا تو آپ کو اپنا پاس ورڈ دے دے اتنا اعتماد کرنے لگ جائے گا دیکھیے سارے صحابہ کے پاس ورڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات ہوتی تھی بات اندر چلی جاتی تھی وہ شخصیت کو کھول دے اب یہ جو ہمدردی ہے یہ ہمدردی آپ کے بیہویئر سے آپ کے سوشل کنٹیکٹ کے ساتھ اور آپ کے ذاتی عمل کے ساتھ آئے گی صرف باتوں سے نہیں آئے گی اگر ہم مخلص ہیں تو ہم دیکھیں گے ایک آدمی مصیبت میں ہے ہم اس کی مدد کریں گے ہم پہلے نہیں کہیں گے کہ جماعت کا کارڈ نکالو تم جماعت یہ اوکے نہیں ہو ایک انسان ہے مسلمان ہے وہ ڈیزرو کر رہا ہے تو آپ اس کی مدد کریں پہلے ہم یہ فلاں بھی مارا ہے یار ہماری جماعت کا آدمی بیمار ہے اس کی عیادت کو ہم نے جانا ہے فلاں کا کوئی پرابلم ہو گیا یار وہ نوکری سے چلا گیا چونکہ ہماری جماعت کا لہٰذا ہم نے اس کا کرنا ہے تو جماعت میں پندرہ بندے تو ماشاء اللہ پندرہ ہی رہیں گے پھر نہ کسی باہر والے کے ساتھ آپ نے بھلا کرنا نا کہ بار والا آپ کے پاس آنا ہے آپ نے تو کسی کے آگے پر یہ تعصب کسی بھی جماعت میں ہو یہ ایک بہت بڑی ہرڈل ہوتا ہے جو اپنی فکر کرتے اور یہ ہر جماعت میں ہے یہ جماعت کی بات نہیں ہے ساری جماعتوں میں کتنی ڈیلی ڈاڑی جماعت ہے ہماری دعوت و تبلیغ کی ان کے اندر بھی ہے جماعت کا آدمی ہے تو معاملہ ٹھیک ہے باہر کا تو پھر اسے کوئی لفٹ نہیں کروانی ہے. مسلمان ہے بحثیت مسلمان اس کا آپ کے ذمہ حق ہے وہ حق آپ نے ادا کرنا ہے سب سے بڑی جماعت جو وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی بلا تم تم اللہ مسلمون وہ المسلمون والی جو جماعت ہے وہ سب سے بڑی اس کے بعد اقامت دین کے لیے اپنے چار ہاتھ جوڑنے دعوت دینی ہے جو لوگ آئیں گے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور یہ دیکھنا یہ ہے کہ سامنے کون ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت جو کام ہم نے کرنا ہے کام وہی ہے جو حضرت نو علیہ السلام کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا حضرت موس علیہ السلام کا تھا حضور صلی السلام کا کام زمانہ اور ہے حالات تبدیل ہو گئے اب آپ گھر بیٹھے ایک بات کہنا چاہتے ہیں تو آپ براہ راست دنیا کے کسی حصے میں بھی انٹرنیٹ پہ کہہ سکتے ہیں ان بات کو ای میل کے ذریعے بھیج سکتے ہیں چیٹ کر سکتے ہیں اور بہت سارے طریقے ہیں آپ ان کو یوز کیوں نہ کریں لیکن کہنے کو کچھ پاس ہوتا بنا ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ دشمن اس وقت ہم تو باہر دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے ہیں وہ تو خوابگاہ میں پہنچا ہوا شیتان ڈش کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے ہم تم بار دروازہ کٹ کٹاتے رہو ہم یہ نہیں کہا کہ مستعتم جو کر سکتے ہو وہ تیاری کرو ان کے پاس توپ ہے تو توپ تیار کرو تیر سے مقابلہ نہیں ہوگا بھائی ان کے پاس میزائل ہے تو میزائل تیار کرو اس سے مقابلہ کرو انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تم بھی انٹرنیٹ یوز کرو یہ اپنی ذات میں برا نہیں اپنے استعمال میں برا ہے جیسے ہماری آنکھیں ہیں یہ اپنی ذات میں بری نہیں ان کا اچھا استعمال بھی ہے برا استعمال بھی ہے کان ہے ہمارے ان کا اپنی ذات میں برے نہیں ہے گانا بھی سنا جا سکتا ہے تلاوت بھی سنی جا سکتی ہے اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں ان کا استعمال اچھا اور برا ہے اسی طریقے سے انٹرنیٹ کا استعمال اچھا بھی ہے برا بھی ہے آپ اچھے طریقے سے اس کو استعمال کریں تو دیکھنا یہ ہے کہ دشمن کے پاس ہتھیار کون سا ہے اس کے لیے جو لوگ اب انٹرنیٹ سیکھیں یا کمپیوٹر کی طرف جائیں یا آئی ٹی جو ش وہ بھی تبلیغ کے لیے یا دعوت کے لیے یا اس دین کے کام کے لیے محنت کر رہے ہیں اسی طرح ایک مدرسے میں اگر کوئی بچہ پڑ رہا ہے تو وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں جب تک ہم اس چیز کو دین کا حصہ نہیں بنائیں گے جسے ہم دنیاوی علم کہتے ہیں نا جب تک ہم اسے دین کا حصہ نہیں بنائیں گے ہم نے دیکھ لیا انجام ایک ملک کے اندر قائم ہو بھی گیا تھا چار سال چل بھی گیا تھا پھر کیا ہوا آج کی دنیا میں یہ پورا جو پوری زمین ہے یہ شہر بھی نہیں یہ ایک ولیج بن گیا رہ گیا شہر میں پھر بھی ذرا گست ہوتی ہے آج تو میں نے مثال دی تھی کہ حضور کے زمانے میں بسدے کبا والی جگہ سے مسجد نبی تک جتنی دیر میں خبر پہنچتی اس سے پہلے خبر دنیا کے چاروں طرف پہنچ جاتی ہے آج کل سے بھی چھوٹی بستی دنیا بن گئی ہوئی ہمیں تیاری اس لیول کی کرنی ہے تبلیغ تدریس تعلیم کا شعبہ دعوت کا شعبہ وہ تو یہ ساری چیزیں قرآن سے ثابت ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی اور اسی بندے کو کرنی ہے یا نہیں کرنی بندہ یہ کہ پرائمری میں کر لے تو مڈل میرا چھوٹا بھائی کر لے میں کپا جان کیا وہ کام چل جائے گا سند ان کی پیش کرتے ہیں بھائی پرائمری بھی تمہیں کو پڑھنا ہے مڈل بھی تمہیں کو پڑھنا ہے اور لو لیول بھی تمہیں کو کرنا ہے اور جو بھی آگے کرنا ہے تم نے کرنا ہے تو نوکری لگنے ہیں اسی طریقے سے یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں اس میں کہا گیا ولا تصب اللہ پا یسب اللہ گالی دینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے تم ان لوگوں کے اللہوں کو مت گالی دو جو اللہ کے سوا پوج رہے ہیں وہ کہیں تمہارے خدا کو گالی نہ دے, دے فضب اللہ وہ اللہ کو گالی دیں گے اچھا ان کا تو ہے ہی کوئی نہیں ہے نا. لا الہ ہے نا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوائے لا ہے ہی کوئی نہیں نا تم ان کے کو گالی دو گے بھی تو لگے گی کس کو ہے ہی کوئی نہیں تو تمہارا تو ہے نا تمہارے کو تو لگ جانی ہے لہذا مت گالی دو مت اس طریقے سے بہیو کرو پلٹ کے تمہارے ساتھ اس طریقے سے کریں حکمت کے ساتھ بلاؤ اگر بات نہیں کھلتی تو ڈسکونیٹ کر دو رابطوں کو مہینہ دو مہینے چار مہینے سال وہ بات کو سمجھے سوچے اور اس کے بعد آپ کے لیے ایک گنجائش نکل آئے گی وہ بھی سوچے گا آپ بھی سوچیں گے یہ دعوت اب دعوت کے ساتھ دعوت کا کام بغیر جماعت کے ممکن ہے ہو بندہ بھی تبلیغ تدریس تعلیم بغیر جماعت کے ممکن ہے حکام دین جماعت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے اب قائم کرنا ہے جب قائم کرنا ہے تو اس کے لوازمات فرض ہو گئے میں نے کہا نماز پڑھنی فرض ہے تو پھر وضو کرنا بھی فرض ہو گیا یہ پیکج ہے جگہ پاک ہونا بھی فرض ہو گیا کپڑے پاک ہونا فرض ہو گیا جسہ پاک ہونا فرض ہو گیا قبلے کا رخ ہونا فرض ہو گیا نماز کا وقت ہونا فرض ہو گیا نہ سلاد اکانت المنی نہ کتاب اب نماز بھی فرض ہو ہوگئی وقت بھی فرض ہو گیا یہ اس کے لوازمات ہیں جس کو کہتے ہیں انیبلنگ لیجسلیشن نماز کے لیے یہ تیاری کے مراحل ہیں یہ چیزیں ہوں گی تو نماز ہوگی کامت دین جب فرض ہو گئی تو اس کے لوازمات بھی فرض ہو گئے انفاق فی سبیل اللہ بھی فرض ہو گیا آب. اب آپ کی مرضی پہ نہیں چھوڑا گیا اس لیے کہ اگر چار آپ جوڑیں گے آپ نے کام کرنا ہے اخبار کے مقابلے میں اخبار نکالنا ہے رسالے کے مقابلے میں رسالہ نکالنا ہے ویب سائٹ کے مقابلے میں ویب سائٹ بنانی ہے تو آپ کو پیسہ چاہیے یہ نہیں چاہیے ایک آدمی تو کوئی نہیں یہ کر سکتا اس میں تو تھوڑا تھوڑا جو بھی ڈالیں گے سارے وہ سب مل کر کا کام کریں گے تو اس کے لیے ہاتھوں کا جوڑنا لگا فرمایا والتا کم کم ایک امت ایک گروہ بن کے تم نے ایک کام کرنا ہے تو پھر جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام اور کم بے اللہ میں تمہیں پانچ چیزوں کا حکم دیتا ہوں مجھے کہ جو کام میرا تھا تم نے بھی وہی کرنا ہے لہذا اب تم بھی ان چیزوں کو کرو گے یہ لوازمات اس کے امارانی بہن اللہ مجھے اللہ نے ان کا حکم دیا تھا بل جماعت آپ کے ساتھ رہنا ہے وہ اور سننا واپ اور اطاط کرنا سم بھی فرض ہے اب بات کو سمجھیے سما بھی فرض الگ فرض ہے جیسے نماز الگ فرض ہے وقت الگ فرض ہے اگر نماز کا وقت نہ ہو تو نماز فرض نہیں نماز کا وقت آئے گا تو نماز ہوگی تو نماز کا وقت ہونا بھی فرض ہے اسی طریقے سے سما الگ فرض ہے تات تا الگ فرض ہے وس نہ اچھی سنتے نہیں آپ سنو یہ بھی فرض ہے وہ آتی ہوں اور یہ بھی فرض یعنی جب بلایا جاتا بات کے لیے تو بہت آپ لوگ کہتے ٹھیک ہے جو بھی آپ فیصلہ کر دیں گے ہمیں منظور ہو جائے گا اور بندے دو بیٹھے ہوں گے ماں اور فیصلہ کر دیں گے اور بیس آدمی کو گھر میں اطلاع بھیج دیں گے کہ بھائی تو جو مقصد تھا وہ امر ہوم شورا سورہ شورا ان کا ان کے معاملات آپس میں مشورے سے ہوتے ہیں تو وہ جو نقطہ ہے نظر سامنے آنے تھے دو نظر سامنے آئے امیر کے سامنے آپشن محدود ہو گیا نا اگر بیس آپشن اس کے سامنے ہوتے تو تھوڑی سی وسط ہوتی مختلف اچھا بعد میں پھر اعتراضات آئیں گے جب فیصلہ ہو گیا تو پتہ چلے گا یہ پہلو تو رہ ہی گیا جس پہ تو ہم نے ہی کوئی نہیں کیا اور یہ بھی پٹیشنر رہ گیا اب فیصلہ بدلی کریں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نظم کا تقاضا ہے کہ ہفتے میں ایک درس قرآن ہوتا ہے آپ کو اس میں آنا ہے تو یہ مت سمجھے کہ بھائی درس کا مقصد تو بندے پھسانا ہے تو ہم آلریڈی پھنسے ہوئے ہیں تو ہمیں جانے کی ضرورت کیا ہے نئے بندوں کی ضرورت ہے یہ پھنسانا مقصد نہیں یہ پہنچانا مقصد ہے آپ کو سنانا مقصد ہے لہٰذا سما جو ہے وہ آپ پر فرض ہے وس میں ورنہ وس کی کار نہ جاتا سیدھا کہا جاتا وہ م اور حکم بے خم سے میں تمہیں پانچ چیزوں کا حکم دیتا ہوں آم اور حکم امر ہے حکم دیتا ہوں یعنی کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں آئز او کم میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں میں تمہیں بات کرتا ہوں ایک سجیشن تمہارے سامنے رکھتا ہوں میں سجیسٹ کرتا ہوں آم اور حکم میں تمہیں آرڈر دے رہا ہوں آمارانی بہن اللہ مجھے اس کا اللہ نے دیا ہے جماعت کے ساتھ رہنا ہے وہ سما یہ دو الگ دے پانچ چیزیں پرمائے آمر کو بے خام سے دل جمع یہ انڈیپینڈنٹ ہے جہاد فی سبھی اللہ پانچ ہو گئی الگ الگ ہے جیسے نماز ہے روزہ ہے زکات ہے حج ہے یہ الگ الگ ہے نا بندہ کہے کہ میں نے نماز پڑھ لی اور زکات سے جان چھوٹ ایسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا بندہ کہ حج میں نے کر لیا اب نماز سے جان چھوٹ گئی ہے نہیں بندہ کہے میں نے حج کر لیا اور نماز پڑھ لی سے جان چھوٹ گئی ہے نہیں اسی طریقے سے بندہ کہے میں نے اطاعت کر لیا, سننے سے جان چھوٹ گئی ہے نہیں وہ تیرا فریضہ تیرے ذمہ تھا تمہیں سننا تھا اس طرف ذرا غور فرمائے حاضری دے کے بڑی تکلیف ہوتی ہے بعض دروز کے اندر اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں کہ بڑا کوئی فن قسم فن خان قسم کا مولوی ہو یا کھڑکی توڑ قسم کا مولوی ہو یہ آپ کا فریضہ ہے جو نظم کے ساتھ کم از کم جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے وہ عذر جو قیامت کے دن قابل قبول ہو نہ کہ وہ عذر جو موجودہ ناظم کو یا نظم کو قبول ہو اس لیے کہ اس کا تقاضا قیامت کے دن آپ نے فیس کرنا ہے یہ جب فائل ماپوتا پوں گی تو وہ عذر اگر واقعہ تن شرعی ہے اللہ کو مقبول ہے اور آپ جب ادھر تیار کریں تو یہ سوچ لیں کہ یہ آپ کسی ایکس وائی جڈ کے لیے نہیں تیار کر رہے ہیں، یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں ان علیموں میں ذات سدور آپ جسٹیفائی کر سکیں گے اس کو نہیں تو آپ شریک ہوں اس میں نظم تو قبول کر لے گا جیسا بھی آپ اندا لوزلہ لنگڑا جو بھی پیش کریں گے وہ قبول کر لے گا اس کو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش کیے جاتے تو قبول کر لیتا وجرا وال جہاد ہجرت میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ بندہ گناہ کی زندگی کو چھوڑ کر اطاعت کی زندگی کی طرف آ جائے نافرمانی کی زندگی کی چھوڑ یعنی یہ پہلی ہجرت ہوتی ہے وہ بندے کے اندر ہوتی ہے جورا من معصیت اللہ مین ماسی اللہ تو اللہ کی معصیت سے اللہ کی طاعت کی طرف ہجرت کر دے یہ اندر ہی اندر ہوتی ہے پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ زمانہ مجھے اللہ کی تاج پر نہیں رہنے دیتا پھر زمین چھوڑتا ہے اگر اندر ہجرت نہیں ہوئی ہوئی وہ اطاعت کی طرف آیا ہوا ہی نہیں ہے تو اسے کیا تکلیف ہے جہاں مرضی ہے رہے وہ تکلیف تو تاب ہوگی نا کہ وہ اللہ کے اطاعت کرنا چاہتا ہے اور لوگ یا زمانہ نہیں کرنے دیتا تو پھر مکہ جیسا شہر کیوں نہ وہ چھوڑ کے مدینے چلا جاتا ہے اس سے زیادہ کوئی مقدس شہر ہے تو آدمی یہ کہہ کہ نہیں جی فلان جگہ سے تو ہجرت نہیں کرنی چاہیے سب سے پہلی ہجرت اللہ طاعت اللہ اور اگلا جہاد وال والجہاد اس کی ابتدا بھی بندے کے اندر سے ہوتی ہے انت نفس طاعت اللہ تو اپنے سے کشتی کرے اپنے نفس سے لڑے بڑے مشکل مراحل آتے ہیں میں نے ایک مثال آپ کو دی تھی دن کو جو میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں ایک پولیس ڈیٹیکٹیو ہے پولیس افسر ہے ایک ملزم کو اس نے پکڑنا ہے جس نے پانچ سات قتل کیے ہوئے ہیں وہ ملزم اس کو ایک باکس دیتا ہے باکس میں اس کی بیوی کا پولیس ڈیٹیکٹیو کی بیوی کا سر کٹا ہوا رکھا ہے وہ جب بانسو کھولتا ہے اپنی بیوی کا سار کٹا ہوا دیکھتا ہے تو ظاہر ہے اب ایک طرف پولیس آفیسر کی حیثیت سے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ملزم کو گرفتار کرے اور قانون کے حوالے کرے اپنے ہاتھ میں قانون نہ لے وہ اس پر مقدمہ چلے پھر وہ بری بھی ہو جائے تو بری ہو جائے دوسری طرف وہ بحثیت شور اس کی ذاتی جو جذبات ہیں وہ بار بار اسے کہتے ہیں کہ اس کو گولی مار اچھا ملزم اس کو اکساتا ہے کہتا وہ بڑی رو رہی تھی جب میں نے اسے ذبح کیا وہ اپنے ہونے والے بچے کا واسطہ دے رہی تھی اور فلاں اور ڈھی ہے وہ اکساتا ہے سب کہ وہ اس کو گولی مار دے اور وہ لڑتا ہے بار بار وہ پستول سیدھا کرتا ہے گولی مارنے کے لیے اور پھر اسے اب نظر نہیں میں پولیس آفیسر ہوں قانون کا رکھوالا ہوں مجھے قانون کو نہیں توڑنا چاہیے یہ دو شخصیتوں کی لڑائی یہ ہے جہاد ہو رہا ہے اندر جنگ لڑی جا رہی ہے کبھی اس کی ذات ذاتی جذبات اس کے غالبات ہے اور وہ پستول سیدھا کر لیتا ہے پھر اسے خیال آتا کہ نہیں قانون کچھ اور کہتا ہے میں قانون کا مارت ہوں پھر وہ پستول کو ہٹا لیتا ہے وہ بار بار سیدھا کرتا اور, اور. کہتا ہوں اللہ اللہ اللہ کتنا بڑا امتحان سیدھا کرتا پھر پھر سیدھا کرتا پھر آخر وہ گولی مار دیتا ایک نہیں مارتا پورا پسٹول اس پر خالی کر دی اس کے ذاتی جذبات اس پر غالب آ جاتے قانون آر جاتا ہے وہ قانونی افسر جو ہے یہ جذبات ہیں کہ ایک طرف لاکھوں کا منافع ایک سائن کرو تو اتنی رشوت لے لو دوسری طرف بندہ کہتا ہے نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تمہارے اتھارٹی میں ہے یار لوگوں نے اتنے بنا لیے تو یہ نہیں میں نے اللہ کو حساب دینا ہے یہ ساری رات اس کی نیند اڑی رکھی کیا کروں اب کرو نہ کروں اچھا پھر یہ کہ گھر میں کنسلٹ کرتا تو بی بی بی بی ہے تو بیوی بھی یہی مشورہ دیتی ہے کہ کوئی نہیں یہ پڑوسی دیکھیں آپ کل آئے ہیں تو انہوں نے اتنی ڈبل سٹوری کوٹھی بنا لی ہے ہم وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی نہیں اگر ایسا موقع آیا تو یہ بار بار نہیں آتا تو آپ کر دیں بچے بھی یہ کہتے ہیں کہ ابو اب کو ہمارے پڑوسی دیکھنا گاڑی میں جاتے ہیں سکول ان کے ابو اس گاڑی میں لینے آتے جب آپ نہیں آتے ہم بس میں آتے ہیں تو ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے تو گاڑی بھی اپنی ایک ہو جائے جی اچھا اما بھی سفارش ڈالتی ہیں درمیان اب بندہ پھنسا ہوا جسے میا صاحب نے کہا دھکے دینے والے بہت تو ہاتھ پکڑنے والا ایک تو رستہ پھینچ لینا ہے اوپر سے دھکے دینے والے بھی ماشاء اللہ سارے اس وقت رہنا کائم رہنا اس پہ کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے آپ پیدل جائیں بس میں بھی نہیں پیدل سکول جائیں اور آپ ڈبل سٹوری نہیں اسی میں گزارا کریں جھومبڑی میں اللہ کا شکر ادا کریں کرایہ تو نہیں نا دینا پڑتا کچا ہے لیکن اپنا ہے نا اللہ کا شکر ادا کریں بہت سارے فٹ پاس پہ سوتے ہیں تو اس سے لڑنا ان کن سے لڑنا ہے پہلے اپنے آپ سے لڑے گا نا یہاں قائم ہوگا تو باہر کشتی کرے گا نا بیوی سیب کو بھی دلائل دے گا اولاد کو بھی دلایا دے گا ماں کو بھی دلایا دے گا پڑوسیوں کو بھی اس قسم کے آدمی کو بے کہتے ہیں جو بناتا ہے کرپشن سے پیسے کہتے ہیں بڑا تیز آدمی ہے جی بڑا تیرا آدمی ہے جی بڑا فلاں ہے جی بڑا فلاں ہے جی. تو اگر وہ خود قائم نہیں ہوگا تو گھر والوں کو قائم کیسے کرے گا اس نے تو گھر والوں کا ایمان بنانا ہے اتنا ایمان بنانا ہے ان کا کہ وہ بھی اس کے فیصلے کو تسلیم کر لیں کہ ہاں اب ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے ہمیں اس دوں کی آگ سے بچنا ہے قبر میں تو کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا نا قبر تو ڈبل اسٹوری نہیں ہے نا وہ تو اتنی تنگ ہے وہ تو کھلی نہیں ہوگی ہم نے وہاں جا کے بغتنا ہے اتنا ایمان ان کا بنا ہے. تو اس کے لیے ہجرت والد ہجرت بھی اندر ہی اندر بندہ طے کر لے کہ میں نے حق کی زندگی جینی ہے اور حق کی موت مرنی ہے جسے ابل کلام نے کہا تھا جب ان مقدمہ چلا خالق دینا ہال کے اندر تو ان کے سامنے ان کی تقریروں کے جذب لائے گئے انہوں نے کہا سرکار یہ تو آپ تین چار ٹکڑے کاٹ کے لائے ہیں میں تو بیس سال سے پتہ نہیں کیا کیسے سخت تکریریں کر چکا ہوں اور آگے کرتا بھی رہوں گا اس لیے کہ یہ میرے ایمان کا جزب ہے جو چیز غلط ہے اسے یا تو ٹھیک ہونا چاہیے یا مٹ جانا چاہیے تیسرا اس کا کوئی انجام نہیں ہے یا تو ٹھیک ہو جائے درست ہو جائے جو غلط ہے وہ ٹھیک ہو جائے یا مٹ جائے ان کا نظہو کا باطل کو مٹنا ہی ہے یا پھر تبدیل ہو جائے وہ کہتے تھے نہیں ہاتی اس کو مولڈ کریں آپ آپ ایک سکرو کہیں لگانا چاہتے ہیں سکرو بڑا ہے جگہ چھوٹی ہے تو یا تو آپ سکرو چھوٹا لائیں گے یا اس جگہ کو ڈرل کر کے بڑا کریں گے پھر باطل کہتا نہیں یہ ڈرل کرو حق کے اندر دو چار سوراخ کرو اور کسی طریقے سے ہمیں کھپاؤ ایڈجسٹ کرو ہمیں لیکن باطل کو مٹنا ہے باطل مٹنا ان انل کان ذہو کا مٹ جانا ہے دیر جتنی بھی لگے آخر مٹ گیا ادھر کو کہا گیا بکل جال حقوض باتل انل باطلا کان ذہو کا آ حق کتنی دیر تم اسے دبا کے رکھو کتنی دیر چھپا کے رکھو گے یہ بہت سارے فرائض کا مجموعہ ہے ہم نے یہ سمجھا میں جو بہت زیادہ لیٹ ہو جاتا ہے آتم تائی کی قبر پر لات مارتا ہے وہ نماز روزہ کرنا شروع کر دیتا ہے سمجھتا ہے بس اب میں جنت کے جس دروازے سے مرضی چاہوں اندر چلا جا باقی وہ جو ذمہ داریاں میں نے کیا تھا کہ اس مختلف حیثیتوں میں اس کی ذمہ داریاں ایک بندہ درمیان میں کھڑا کر کے چاروں طرف اس کے ایروز نکال دیں پڑوسی کی حیثیت ایس سے وہ اس کے اوپر اس کا باپ بیٹھا ہوا ہے باپ کے سامنے اسے بیٹا بننا ہے شانے ڈھیلے چھوڑنے باپ جو بھی کہتا ہے نیچے ہو کے سننا نیچے نکالے اس کا بیٹا ہے وہاں اس کو تھوڑی تڑی دکھانی ہے وہاں اسے طاقت استعمال کرنی ہے وہاں اسے اپنی اتھارٹی کو استعمال کرنا ہے ادھر پڑوسی ہے ادھر اس کے قول... یہ ساری اس کی حیثیتیں ہیں اور بندہ سب حیثیتوں میں جب متوسط ہو تو خوبصورت کہلاتا ہے یعنی اس کی ناک بھی خوبصورت ہو اس کی آنکھیں بھی خوبصورت ہو اس کا ماتھا بھی خوبصورت ہو اس کے ہوٹ بھی خوبصورت ہو اس کے دانت بھی خوبصورت ہو اس کی ٹھوڑی بھی خوبصورت ہو یہ پورا کمبینیشن ہو تو کہتے بندہ خوبصورت ہے اگر میری ناک خوبصورت ہے آنکھوں میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو کوئی نہیں کہتا بڑا خوبصورت بندہ یہ کہیں گے کہ ناک بڑی خوبصورت ہے یہ نہیں کہیں گے کہ بندہ خوبصورت ہے یار رنگ اس کا اٹریکٹو نہیں ہے ہٹ بھی یا دانت بھی ٹھیک نہیں ہے آنکھیں خوبصورت یہ کہیں گے اس کی آنکھیں خوبصورت ہے یہ نہیں کہیں گے بندہ خوبصورت ہے مومن خوبصورت اسی وقت ہوتا ہے جب وہ بحثیت باپ بھی خوبصورت ہو بحثیت بیٹا بھی خوبصورت ہو भी پڑوسی بھی خوبصورت ہو بحثیت حاکم بھی اور بحثیت محکوم بھی وہ خوبصورت ہو اس کی زندگی کا ہر شعبہ ہیرے کی طرح چمک رہا اس کی نمازیں بھی اس کے روزے بھی اور اس کی تبلیغ بھی اس کی تدریس بھی اس کی دعوت بھی یہ سارے پہلو اسی کو کرنے یہ سارے پرچے اسی کے ہیں شہادت الناس کی جو ذمہ داری ہمارے ذمہ ڈالی گئی ہے وہ فریضہ نہیں ہے کیا اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جس کے بارے میں فرمایا گا فائنہ ماں الملا وہ اللہ کو ماحل یعنی قرآن نے کوئی طریقہ چھوڑا نہیں بات سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوس نکال کے پارٹی بنا کے نبوت نہیں لی تھی کوئی ریفرنڈم کروا کے نبوت نہیں لی تھی انما علیہ ما ماں ہم زبردستی اٹھوایا گیا تھا حضور کو بخار ہو گیا تھا جمے لوں نہیں جمے حضور کو اٹھوایا گیا تھا وہ جو پتھر حضور نے کھائے تھے وہ حضور کی ذمہ داری تھی اس سلسلے میں کھائے تھے وہ پتھر مروائے گئے تھے اللہ سے پتہ تھا یہاں پتھر لگنے لیکن اس رستے سے گزارا ہے وہ آلئی کم ماہ اور تمہارے ذمہ وہ ہے جو تم کو اٹھوایا گیا ہے یہ کوئی آپشنل نہیں ہے کہ آپ تبلیغ کریں آپ دعوت کرے آپ اقامت دین کا کام کریں یہ کوئی ہابی نہیں ہے کہ جس کا موڈ بنتا وہ کرے جس کا نہیں بنتا وہ نہ کرے نہیں علیہ ما حملتم تم تم بحثیت مسلمان اٹھوائے گئے تم نے لازمن یہ کرنا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یقون الرسول شہید الحمت کون اشوارا اللہ سے کیا بات ہے کوئی جگہ چھوڑی ہے نے رسول تمہارے خلاف گواہ ہوں گے اور تم لوگوں کے خلاف گواہ ہوگے یہ گواہی جو ہے یہ شہادت گہر الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یہ شہادت جو ہے یہ شہادت آل الناس کا فریضہ جو ہے ہم اسے فرض سمجھتے ہیں کہ عبادات ہماری اللہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس کے لیے سپورٹ ہے یا ہماری ذاتی جو فٹنس ہے اس کے لیے وہ ریمیڈی ہے ایک جو ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے سوسائٹی کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہ ہمارے دعوت اور تبلیغ کے کام میں ہماری مدد کریں گے اگر ہم بناوٹی نہیں لالچ میں نہیں کہ ہم اس بندے کے ساتھ بلا کریں تو ہماری جماعت میں شریک ہو جائے اس کا بھی سواب کوئی نہیں ہے اگر آپ کا پڑوسی ہے تو اس کا پڑوسی کا حق ہے اگرچہ وہ کافر ہو اگرچہ وہ کافر ہے پڑوسی والا حق ہے اگر وہ مسلمان بھی ہے تو دو حق ہو گئے ایک پڑوسی والا ایک اسلام والا اگر وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے تو تین حق ہو گئے ہیں پڑوسی والا مسلمان والا رشتہ دار والا اسی لیے رشتہ دار کو زکاب دینے میں صدار دینے میں زیادہ اثر ہے اس لیے تو میں سلے رحمی بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کے لیے دکھانے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکاط ہے کہتا ہے جی اسے بتائے تاکہ وہ صحیح جگہ پہ خرچ کرے نہیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ جب فقیر کو دے دو زکات تو پھر اس کے بعد ڈنڈا لے کے یا کیمرہ لے کے اس کے پیچھے لگ جاؤ جس طرح میڈیا والے لیڈی ڈیانا کے پیچھے لگے کہ کیا کرتی ہے کہ اب یہ کہاں خرچ کرتا تم اسے حساب لوائے یہ جوڑا کتنا مہنگا تم نے لیا زکات کے پیسوں کا تو تھوڑا سستا لینا چاہیے نہیں تم نے پیسے دے دیے آگے وہ اپنے معاملات میں خود اس کو ڈیل کر لے گا تو یہ تمام معاملات جو ہیں آپ کسی کے ساتھ بھلا کریں گے وہ سوچے گا یار اس کو بھلا کرنے پر کس نے مادہ کیا ہے تو یہ بھی ہمارے علاقے کا آدمی پتہ کرتے ہیں بھائی کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے فلاں جگہ اٹھتا بیٹھتا ہے بڑے اچھے لوگ ہوں گے اس لیے انہوں نے اس کو اچھی تربیت دی ہے وہ خود کھنچ کر آئے گا جیسے آپ کو سستی چیز کہیں سے لے لیں تو سارے پوچھے کہاں سے لیا جی فلاں دکان سے اچھا کون سی روڈ پر اب ہے بھائی وہ دکان فلاں روڈ پر وہ دکان اب ہے بھائی. اچھا, کس فلور پر جی فلاں فلور پر بندہ وہاں پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا موبائل لینے کے لیے کپڑا لینے کے لیے گاڑی لینے کے لیے صرف اسے اچھی لگنی چاہیے ہمارا کریکٹر کسی کو اچھا لگے گا تو وہ خود پہنچے گا اس جگہ جہاں یہ کریکٹر بنایا گیا ہے یہاں ایسے لوگ تیار ہوتے ہیں تو اقامت دین کا فریضہ سب سے اوپر ہے وہ منتہا منزل ہے شر من آلاتم دین ماوسا بھی نو تمہارے ذمہ بھی وہی لگایا گیا جو نو علیہ السلام کے ذمہ لگایا گیا جو تمہاری طرف وہی کیا گیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور, موسیٰ اور علیہ السلام ان اقیم الدین کے دین کو قائم کرو ولافر کو اس کے ٹکڑے مت کرو اس کے ٹکڑے مت کرو ہمارا یہ مسئلہ ہے ہماری عبادات تو قائم و دائم ہیں لیکن وہ جو اس کے معاشی معاملات ہیں وہ ہمارے جو سیاسی معاملات ہیں جو سیاست ہے وہ ہمارے قابو میں نہیں ہے لوگ کہتے ہیں جی سیاسی اسلام پولیٹیکل اسلام جو ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے تو جب ٹکڑے کر دیں گے تو بات ختم ہو جائے گی آپ ایک مرسیڈیز کے ٹائر الگ کر کے اپنے لگا دیں جو بھی مہمان ہیں اسے دکھائیں گے ماشاءاللہ میرے گھر میں مرسیڈیز آئیے کہاں جی یہ سامنے جی یہ جو آپ پڑے ہوئے ہیں یہ چار یہ کیا مرسیڈیز کے ٹائر نہیں اوپر نظر نہیں آ رہا آپ کو ایک لے گھر کے جی میرے گھر میں مرسیڈیز کہاں جی یہ دیوار کے ساتھ جی. تو لوگ گے نہیں گھمال ہے یار ٹائر گھر میں رکھ کے اسٹیئرنگ رکھ کے گھر میں یا اس کے ویل کپ رکھ کے گھر میں تو ماشاءاللہ اللہ بنائی ہمیں بالکل اسی طرح اسلام کے ٹکڑے کر کے میری نماز گھر میں رہ کے میرے گھر میں اسلام ہے تو ہنسیں گے نہیں لوگ اسلام میرا نماز کا نام تھا اور یہ گاڑی پوری جو ہے یہ معیشت اور معاشرت اور سیاست اور معاشرت کے ساتھ جو چلی تھی وہ کہاں گئی ہے کچھ نرگس نے کچھ گلائے کچھ وارک لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داست میری یہ ہے م. کہ ہر بندے کے پاس دن کا شعبہ ہے کام وہ دین کا کر رہے لیکن پوری گاڑی بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں اب کوشش ہوئی اللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیاب کرے اس لیے کہ سارے عوام کی نظریں ان پر لگی ہوئی ہیں اگر یہ اس میں کامیاب ہو جاتے متحدہ مجلس عمل پلوا کے ایک منشور لے کے کام کرتی ہے تو پرورجگا ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں ہم دامے درمے سکھنے ان کی ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ پانا کم از کم ہمارے پیچھے سے ہٹ جائے کہ یہ دین دار ایک چیز پہ اکٹھے نہیں ہوتے وہاں سرداوانہ سندر